هو خَلَقَ خلق السماوات والأرض سِتَّةِ ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم واللہ اللہ اسی نے آسمانوں اور زمین کو چھے دنوں میں پیدا کیا پھر عرش پر مستوی ہو گیا وہ ہر اس چیز کو جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتی ہے اور جو اس سے نکلتی ہے اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو اس میں چڑھتا ہے اور تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے اور تم جو کچھ کرتے ہو اسے اللہ خوب دیکھ رہا ہوتا ہے اس آیت کی مفصل تفسیر کے لیے دوبارہ صورت العراف آیت چون یونس آیت تین الفرقان آیت انسٹھ اور السجدہ آیت چار کی تفسیر سماعت کر لیجئے مذکورہ آیتوں کی طرح یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ اس نے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی ہر چیز کو چھ دنوں میں پیدا کیا پھر عرش پر مستوی ہو گیا یعنی اپنی تمام مخلوقات کے اوپر اور ایسا استوا جو اس کے جلال کے لائق ہے وہ اپنی ان تمام مخلوقات کی تعداد اور ان کی جزیات کو جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتی ہیں بارش کے قطرات حیوانات دانے مرد اجسام اور دیگر تمام اشیاء جو زمین کی تہوں میں ہیں اللہ تعالیٰ کو ان سب کا علم ہے وہ ان تمام دانوں اور پھلوں اور پھولوں کی تعداد اور جزیات کو بھی جانتا ہے جو زمین سے باہر نکلتی ہیں اور اسے ان تمام چیزوں کی تعداد اور جزیات کی بھی خبر ہے جو آسمانوں سے نازل ہوتی ہیں جیسے بارش برف اولے مخلوق کی تقدیر و قسمت ان کی روزی اور وہ تمام احکام الٰہی جنہیں فرشتے لے کر اترتے ہیں اور جن کا اس کے حکم سے زمین میں نفاذ ہوتا ہے اسی طرح اسے ان تمام چیزوں کی تعداد اور جزیات معلوم ہیں جو زمین سے آسمان کی طرف چڑھتی ہیں جیسے فرشتے جو مختلف دنیاوی ذمہ داریوں کے لیے مکلف ہیں بندوں کے اچھے اور برے اعمال روحیں مظلوم کی آہ اور بندوں کی دعائیں اللہ کا علم آسمانوں اور زمین میں وقوع پذیر ہونے والی تمام چیزوں کو محیط ہے ایک ذرہ بھی کہیں اس سے مخفی نہیں ہے وہ اپنے علم کے ذریعے ہر جگہ اپنے بندوں کے ساتھ ہے بہروبر کے جس گوشے میں بھی ہوں وہ ان کے اعمال و حرکات اور ان سے متعلق ہر چیز سے واقف ہے جبھی تو وہ انہیں روزی پہنچاتا ہے ان کی نگہداشت کرتا ہے اور جب ان کی زندگی کے ایام پورے ہو جاتے ہیں تو انہیں موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب شرح و حدیث النزول میں لکھا ہے کہ صورت الحدید اور صورت المجادلہ میں وارد معیت کی علمائے صلف کے نزدیک تفسیر یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ اپنے علم کے ذریعے ہے امام ابن عبد البر اور دیگر اما نے صحابہ اکرام اور تابعین کا اس پر اجما نقل کیا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما زحاق مقاتل بن حیان سفیان سوری اور احمد بن حنبل وغیرہ سے یہی تفسیر مروی ہے ابن ابی حاتم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس آیت کی تفسیر میں روایت کی ہے کہ اللہ عرش پر ہے اور اس کا علم ان کے ساتھ ہے